تحریر سنگی محدید منفری وغیرہ عالم مجھے ند زمان ادب مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کے اشارے آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں آپ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں دو جہاں کا مزا نئی دو جانا گنا اس کو حاصل نہیں آ جو دلتے ہم کہ جو دلتے ہم کہا مدار کو حاصل نہیں دو جہاں دار آپ چار یہ ہم آپ کا ورنہ ہم ہے a uh -huh. وہ میری مندر نہیں اوکے کے دل بھی وہ میری مند نہیں میرے پکو سے لگا ستیہ نم کا وہ سے لگاتا ہے جو اپنا دل تیر کا وہ کام بس اور کسی کا نہیں آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں آپ کا سی کئی آپ میں بس اور کسی کا نہیں کوئی ل نہیں کوئی میں کا سر کا پانگے تو پل کہہ رہا ہے پل سر کا پانگے تو پل گہرے ار پتر کوئی بیل نئی گہرے ار پتہ کو رہا ہے یہ اپران یون کے را ہے یہ اپرمان یہ تو سب کو مل نہیں تو جہاں کو حاصل نہیں آ جو دلتے من کا نام یہ حضرت حضرتحم خالے کی مصفوظات اور ارشادات کو مولانا زید سال ہندوستان کے انہوں نے جمع فرمایا ہے جس میں خصوصا خواتین کی اصلاح سے متعلق محفوظات ہیں اگرچہ ملفوظات خصوصی طور پر خواتین کی اصلاح کے لیے ہیں لیکن اس میں بہت سے پہلو مردوں کی اصلاح کے لیے ہیں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 قیامت کے دن پر ایمان لانے میں جزا و سزا حساب و کتاب جنت و جوف وغیرہ کے سب حکام آ گئے نمبر تین والی اور فرشتوں پر ایمان لائے یعنی ان کے موجود ہونے کا قائد ہو اس میں تمام غیر کی باتیں داخل ہیں اور فرشتوں کی تفصیل اس واسطے کی گئی ہے کہ شریعت کے معلوم ہونے کا مدار اور واسطہ فرشتے ہے ہی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 کافر اور مشرق ہو جاتا ہے اور جہنم میں ہمیشہ رہنا پڑتا ہے یہ حقیقت معاف نہ ہوگا جیسا کہ آگے آ رہا ہے توجید کے دوسرے معنی کا ثبوت یعنی لا الا اللہ کے سوا اللہ کوئی مقصود ذات نہیں ہے دوسرے معنی کا ثبوت اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریا کو شیر کے اکبر فرمایا ہے محمود نمید سے روایت ہے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 بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پونک نہیں کرتے اور بد شگونی نہیں لیتے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جو جھاڑ پونک منع ہے وہ نہیں کرتے اور بعض علماء نے کہا ہے کہ افضل یہی ہے کہ جھاڑ پونک بالکل نہ کرے جھاڑ پونک جو شریعت سے ثابت ہو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی جھاڑوں جیسے کسی صحابیہ نے صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اولاد جعفر گھر والی تھی انہوں نے پوچھا کہ کیا میں جھاڑ فون قبضہ کروں گی میرے بچے جو ہے وہ شکلا بھی سورتن بھی حسین ہیں اور سیتن بھی حسین ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں جھاڑ فون قبضہ کروں لیکن وہ جھاڑ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 یہ بھی شرف خفی ہے کوئی جانور چلا گیا سامنے سے یا کوئی اور بات ایسی ہو گئی چھینک آ گئی اس اس کو منحوس سمجھنا ہے اس سے کوئی بچوں لینا یہ بھی جائز نہیں معصر حقیقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے اس قدر وسطہ نہ کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس سے ارشاد فرمایا کہ جب تو سوال کرے تو اللہ ہی سے سوال کرے اور جب مدد چاہے تو اللہ ہی سے مدد مانگے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 اور بخش دیں گے اس سے کم اس سے کم کو شخص کے لیے چاہیں گے نمبر دو شرک عمل یعنی عمل میں شرک اس میں اس عمل میں شرک یہ ہے کہ جو معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنا چاہیے وہ غیر اللہ کے ساتھ کیا جائے اس شف میں اکثر عوام بالخصوص اور عورتیں کثرت سے مبتلا ہیں مثلا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی ختم کھانا کسی کی منت ماننا یہ صرف جاہیلوں کی اکثر ہوتا ہے پیروں کی قسم خالی فلان پیر کی غلام پیر کی اور کسی کی منت ماننا یہ بھی بہت لگا ہے کہ فلام پیر صاحب کی منت مانی یا اور کسی اور بیت اللہ کی منت مانت مانتے ہیں یہ ناجائز اور شرک ہے کسی چیز کو تبان مؤثر سمجھنا کسی کے رو برو سے تعلیم کرنا بیت اللہ کے سوا کسی اور چیز کا طباہ کرنا کسی قبر پر بطور تب کچھ के ऊपर کے اوپر नजराने पेश करना پیش کرنا رکھنا یہ سب نجائز سکھ ہے اسی طرح سے اور ہزاروں افعال ہیں جو سخت معاشیت ہے مسلمانوں پر واجب ہے کہ اپنے گھروں میں اس کا پورا انسداد کرے یعنی بچنے کا का کرے करें سے رنگ بھی ہے کسی بزرگ عقید کے ساتھ یہ احتقاب کرنا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 طرح کی خرافات ہوتی ہیں ہے پر تصور اللہ کے سوا کسی کو نفع اور نقصان کا مختار سمجھنا کسی سے مرادے مانگنا روزی اولاد ماننا یہ پر تصور ہے پر عبادت اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا کسی کے نام کا جانور چھوڑنا چڑھاوا چڑھانا کسی کے نام کی منت ماننا کسی کی قبر یا مکان کا ثواب کرنا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 اور اس کے رس سے اس کے عمل سے اور اس کے دبن ہونے یعنی مرنے کی جگہ سے اور یہ کے انجام میں شقی ہے یا شہید ہے یہ پانچ چیزیں تقدیر میں بالکل پکی ہیں لیکن ہمارے حضرت نے یہاں ایک بات فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر جو ہے کوئی قانون لاگو اللہ پر نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ خاکم ہے اسی طرح ان کو اپنے قانون پر بھی خاکم ہے وہ محکوم نہیں ہے اس لیے اگر حضرت نے ہمیں سکھایا کہ اللہ سے مانگو کہ اگر اے اللہ آپ کے علم میں ہمارا شقی ہونا ہے تو اے اللہ آپ سو ہماری سوے قضاء کو ہماری سوئے خزا کو حسنِ خزا سے تبدیل فرما دیجیے کیونکہ آپ کا قانون آپ پہ حکومت نہیں کر سکتا آپ خاکم قانون آپ کا محکوم ہے اس لیے اگر تقریر میں کسی کے لکھ بھی تھی آپ نے یہ شقی ہے تو پھر بھی آپ کو ہمیشہ قدرت ہے کہ آپ اس شقی کو سعید بنا سکتے ہیں اور اس کی دلی حضرت نے ہمارے یہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا اعوذ ابودی کا بلاہ وہ دل پی اور سوری اور سورق سے پناہ مانگی ہے یعنی بری تقدیر سے تو اگر کوئی شخص رو کر مانگے اللہ سے کہ اللہ میری تقدیر کو آپ بدل دیجئے تو اللہ اس پر رکھتے ہیں کہ اس کو اس کی ثقافت کو سعادت سے تبدیل کروا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 گن کر کے تقدیر پہ ڈالتے ہیں کیونکہ ایسا کہنے میں سمجھنے میں اللہ تعالیٰ بلا ظالم ہو جاتے ہیں اور یہ آتا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں ہے علم اللہ میں تھا کہ بندہ یہ کام کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے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 تدبیر کرنا تقدیر کے خلاف نہیں ہے تدبیر بھی کرتا رہے اور اللہ سے دعا مانگے دعا مانگتا رہے اور پھر جو, جو کچھ حال پیدا ہو جائے جو حالات پیدا ہو جائیں اس پہ راضی رہے اپنی کوشش پر اختیاری ہے وہ کر لے اس کے بعد اللہ پر توقع کرے اپنی تدبیر کو اختیار کرنا ضروری ہے اگر تدبیر اختیار نہ کرائے کہیں چھوڑ دیا تو یہ ٹھیک نہیں ہے بلکہ خوب تدبیر اختیار کرے کوشش بھی کرے جو اسباب ہے ہم کو بھی اختیار کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں پھر جو, جو حالات پیش آئے اس پہ حاضی رہتی ہے اللہ کو یہی منظور تھا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیح فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کو جلوس فرما دے اللہ کیا اللہ تعالیٰ جو پڑھ دیا جو سنا ہم نے اللہ عمل کی توفیق نصیح فرمائے اللہ توفیق کامل نصیح اللہ اللہ علیہ وسلم کامل نصیب فرمائیے سنتوں پر جان دینے کی توفے قطع فرمائیے اللہ کو حسین اللہ مجاغ صحیح من علانیتی وجعل علانیتی تھی اے اللہ پاک ہمارے ظاہر باطن کو بالکل پاک فرما اے اللہ ہم سب کو اپنے پیار کے قابل بنا اے اللہ اپنی محبت کاملہ سے ہم کو نواز دیجیے یا اللہ اپنی معرفت کاملہ سے ہم کو نواز دیجیے یا اللہ گناؤں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے اے اللہ جب تک آپ جز نہ فرمائیں گے ہمارا کام نہیں بنے گا اے اللہ ہم اپنی کوئی محض اپنی کوشش اور اختیار سے آپ کو نہیں پا سکتے جب تک کہ آپ ہماری مدد نہ فرمائیں اے اللہ آپ اپنے فضل سے فیصلہ فرما دیجیے اللہ اپنا فضل خار فرما دیجیے ہم کو اپنا خار مقبول بنا لیجے. اے اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے نفس و شیطان سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ جب, جب تک آپ کی رحمت نہ ہو ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے اے اللہ اپنی رحمت کا رحمت کی اللہ آپشار کی آبشار ہم سب پر ڈیل لیجیے اللہ عمر وحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم وفقني ووفق ل امتي محمد الله عليه وسلم اللهم عافني وعاف امه محمد صلى الله عليه اللهم انصرني وانصر امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انا نسالك من خير ما سالك محمد محمد صلى الله عليه وسلم و من شر ما سالك محمد صلى الله عليه وسلم و انت المستعان وعليك البلاء ولا ولا قوه الا بالله العلي وصل اللہ تعالی علی خلقی محمد و آلی و آمین برحمت اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ